يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا السبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فات فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار عوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموجود وشاهد ومشهود محترم سامعین بدھوانی دید نوجوان ساتھیوں جس سورہ بروج کی ابتدائی چند آیات ہم نے پیراوت کی ہیں جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے ان آیات میں اللہ رب العالمین نے قسمیں کھائی ہیں کئی کی وہ سما ادا تل غروج و شاہدیوں چار چیزوں کی رب العالمین نے ان آزاد میں قسم کھائی ہے اور رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مقام اور مرتبہ پر جاتا ہے اور اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت بہت ہوتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے انہی کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے اسی لیے رب العالمین نے ان کی قسم کھائی ہے وہ چار چیزیں کیا ہیں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا وہ سوا تل آسمان کی قسم کھائی ہے آسمان ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ رب العالمین کی وجود کی لا شریک کی قابل مطلق ہونے کی بہت ہی بڑی علامت اور نشانی ہے اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر بہت ساری جگہوں پر اپنی توحید پر ایمان لانے کے لیے لوگوں کو حکم دیا کہ آسمان غور و فکر کرو وہی گستا رکھتے آسمان کو دیکھو آخر کس طرح سے آسمان کو کیا گیا ہے اسی طرح سے بہت سارے مقام پر اللہ رب العالمین نے آسمان کو دیکھنے غور و فکر کرنے کا حکم دیا بلکہ فرمایا بے گئی تَرَوْنَهَا ذرا دیکھ لو اتنا بڑا آسمان ہے لیکن بغیر کھمبے اور ستون کے تم کو نظر آتا ہے کوئی ستون اس کے لیے نہیں ہے پھر رب العالمین دوسری قسم کی چیز دکھائی فرمایا اور قسم ہے یوم محدود کی یوم محود کس کو کہا جاتا ہے قیامت کے بیچ رسول اللہ نے ساتھ فرمایا سوروی جی کہہ دی وہ یوم اور قسم ہے اس دن کے جس کا وعدہ دیا گیا ہے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ دن کون سا ہے میرے بھائیوں نبی علیہ نے رہ قیامت کا دن ہے قیامت کے دن کے اللہ رب العالمین نے قسم خائی نمبر تین و اور یوم شاہد کی یوم شاہد, کی. شاہد کیا ہے نبی رہا فرمائے ہفتے میں جو جمعے کے دن تم کو نصیب ہوا کرتا ہے یہی یوم شاہد تھے یہ بڑا خیر و اور مقدس دن ہے سید العیام ہے ہفتہ واری عید کا دن ہے اتنا مقدس یہ دن ہے کہ اللہ رب الاصم نے اس کی قسم خائی فرمایا ہوگا شاہ اور قسم یوگ شبہ کی لیکن افسوس تر افسوس اس مقدس دن کو بھی آج ہم مسلمانوں میں بڑی تعداد روہی ظاہر اور بیکار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن سے بھرپور فادل اٹھانے کی توحفی رکھتے فرمائے چوتھی دن جس کے اللہ رب نے قسم کھائی ہوا مشہور اور قسم ہے یوم قشہود کی یوم مشہود کے بارے میں نبی رہس صاحب نے احساس بنایا اب یوم المشو یوم اراف تھا یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ نے یوم مشہود کرا دیا ہے یعنی وہ دن جس دن اللہ تعالی ہے وہ دن جگہ حاضر ہونے والا دن حاضر ہونے والا دن سکورے کہیں میں کہیںچلے رہتے ہیں لیکن یوم عرفہ کو سارے سارے لوگ میدان عرفات میں حاضر ہو جاتی ہیں پھر اماحر یوم مشہور یوم ارفا کیوں ہیں حاضر ہونے والا دن اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے تمام حجات پر چھاچ آتے ہیں گھیر لیتے ہیں سب کو. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یوم مشہور یوم ارفا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سوگ شاہ فرماتے ہیں لہٰذین سمائے دنیا پر نازر ہوتے ہیں اور تمام حج پر اپنی نگاہ کرم ڈالنے کے بعد این کرتے ہیں اے ہاتھی جاؤ ہم نے تمہارے زندگی بھر کے پچھلے سارے گناحوں کو معاف کر دیا ہے میرے بھائی یہ گاؤں میں مشہور ہے سر اللہ حرم العادی نے چار تیزوں کی قسم کھائی آسمان کی یوم یاما کی اسی طرح سے یوم الجمعہ کی اور یوم ارفا کی یہ یوم عرفہ ہمارے اور آپ کے لیے بالکل قریب آ چکا ہے یہ بڑا ہی مختلف اور رہن ہے نبی علیہ نے براستان شاخرمایا حج کا سب سے بڑا رکن ہے حج کا سب سے بڑا فریدہ جو ہے وہ یوم عرفہ کا وقوف ہے اس لیے اپنی شاخرمایا الحج جو آر سکا اصلی حج تو یہی ہے کہ انسان کو میدان عرفات نصیب ہو جائے وقوع ارفات جس کو مل گیا اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے اور اللہ العالمین کہ ہاں وہ حرف ہو مسترف کا کچھ ہو جاتا ہے رسول سے سنگن ارسا رمایا یوم ارفا کے بارے میں اے رو بامن یوم بن اختروا ہو بن یوم ارف تھا اے لوگ یاد رکھو شام سے زیادہ اللہ خالہ مومن گنہگار کنڈوں کو جہنم سے جس دن آداد کرتے ہیں یوم عرفہ ہوا کرتا ہے یوم عرفہ سے زیادہ اللہ کا قرآن کو کسی اور دن میں جہنم سے آزاد نہیں کرتا اسی لیے یوم عرفہ کو کوشش کر کے جی, عبادات کر کے جی. روزہ کر کے توبہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر اوکار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے یوم ارفا کی دعا کو سب سے بہترین دعا رسول نے کرا کیا سرمایہ وئے تو آئے یوم ارف تھا واقعی کرا کو سب سے افطل دعا اب تل تو یوم ارف سب سے افضل دعا سب سے بڑی دعا جو مومن کر سکتا ہے یوم ارفا کی دعا ہے یوم ارفا کی دعا تو اللہ تعالیٰ سب سے اونچا مقام و مرتبہ آخر اب تل تو یوم ارف سب سے محبوب دعا سب سے بڑی دعا سب سے افزل دعا یوم ارفا کی کرتی ہے اس لیے یوم کو خوب زیادہ سے زیادہ ما ماتو اللہ تارا کے فرماتے ہیں وہ سرو ما فل دو نا ون نوی یو نمین پاری فن میں اور ہم سے پہلے کتنے انبیاء تکرے ہیں یوم ارپا کو سب سے بڑا فکر جو کیا ہے اب سرو ماہ دو نا ون نبی میں اور مجھ سے پہلے کتنے انبیاء آئے ہیں اور یوم ارپا کو سب سے بڑی دعا میں نے اور ہم سے پہلے تمام امیا نے جو کیا ہے آپ مایا بوجھے تھی لا ہو لا شریک اللہ توحید کا ادار تھا سرک کی مہک کا انکار تھا توحید کا اقرار شرک کا انکار یہ بہت بڑا عمل ہوا کرتا ہے توحید سے بڑا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے اس لیے یوم عرفہ کو کثرت سے آدمی اور تماپ اپنی آگے لا الہ الا اللہ وحدہ لا لاہو کرا لہول بل کو ہم کو اسی طرح سے میرے بھائی یوم ارپا کے متعلق نبی رہے سراب میں ساتھ روایات رحمت اللہ نے اپنی موجود کے اندر نکل ہیں جو لوگ حج میں گئے ہیں ان کے لیے بہت خیر و برقر ہے اور اللہ رب العادمی نے اپنے خبر و کرم سے ان لوگوں کو بھی یوم عرفات کی برکت سے محروم نہیں کیا جو حج میں نہ جا سکتے ہیں اور دنیا میں کہیں آباد ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جماتے ہیں بڑی طویل حلی سے اس کا آخری حصہ ایک حصہ جو ہے آگے پروائے اے حج کرنے والے مومنو حج کرنے والے بندو اما وقوفوں کا بھی عرب اور تمہارا حق تمہارا حج میں میدان پارک میں آ کر کے وقوف کرنا اور وہاں بیٹھ کر کے لہتارا کی عبادت کرنا اما وقوفوں کا بھی عرب اے جنگ تمہارا وقوف عرفہ کرنا یہ اتنا بڑا خیر و برکت کامل ہے ہر کس میں سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ منکرات سے بچاؤ اور اپنے آپ کو نیک آواز میں یا او مشغول رکھو کیوں آپا وقوفوں کا بیانہ پڑا اور ارفات کے میدان میں جب گما کر کے وقوف کرتے ہو اور وہاں ٹہر جاتے ہو اپنے کھیلے میں یا کہیں گم بیٹھ کر کے لاہ کے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہو یاد رکھو نو یا سوال دنیا تو اللہ کا ساتھ میں آسمان دے آسمان سمائے دنیا پر ناصل ہوتی ہے اور تمام فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں اور سب کہتے ہیں اے فرشتوں بتاؤ یہ میرے بندے کوئی دنیا کے اس کنارے کا ہے کوئی دوسرے گوشے کا ہے کوئی ایران کا ہے کوئی دوران کا کوئی پاکستان کا ہے کوئی ہندوستان کا کوئی عرب کا ہے کوئی اجر کا دنیا کے آخری کنارے سے لوگ چپے چپے سے کل سجن امیر کوئی راستہ بچے میں آنے والا دنیا سے ایسا نہیں ہے جس راستے میں خود تشریف نہ لائے ہو بتاؤ خرچ تو کرو باہر رہے ملکہ یہی وہ آدم کی اولاد ہے جس کے مطابق تم کہتے تھے ان کو ہم پیدا کریں گے تو دنیا میں جا کر کے فساد پھیلائیں گے برائی کریں گے بتاؤ دنیا میں کون سی مخروف ہے ہمارے انسان بندوں کے علاوہ جو میرے فریضے ادا کرنے کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہو اخبار کے اندر سوا انسانوں کے کوئی اور دوسری مخلوق اس عمل کو نہیں کیا کرتی ذرا بتاؤ فرشتوں پہ باہر ہے گلم اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریئے. اے اللہ کے ذریعے اللہ کے فاجو کے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماشے کر اصولی شوشن ہو مرانا ذرا بتاؤ یہ میرے بندے کسی کے آئے ہوئے ہیں برا زندہ باد ہے کسی ملک کا وزیر عالم ہے تو وہ بھی اسی ہلکے کے اندر ہے اور کسی کا بادشاہ اور امیر ہے وہ بھی دو چالک کہیں نہیں میرے یہاں موجود ہے امیر غریب چھوٹے بڑے شاہ سداہ سب ایک انداز میں آ پاس میدان میں موجود ہیں بتاؤ کہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں فرماتے فرشتوں رحمتی مفرتی یہ میرے سارے بندے دنیا کے پوچے کوچے سے جو آئے ہیں اور ہر قسم کے لوگ ہیں عالم ہے جاہد ہے وزیر ہے فقیر ہے بادشاہ ہے اور خدا ہے ہر قسم کے لوگ جو آئے ہیں صرف میری رحمت کو امید لے کر کے اور میری مقرر اور بخش کی توقع کر کے آئے ہوئے ہیں سن لو یہ میرے بندے ہیں اللہ کے رسول ساتھ بناتے ہیں لیکن یہاں رکھو اے میں عہد کرنے والے مسلمانوں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے فخر کیا خرچوں پر دوسرے جانب اللہ رسول آدمی تمہارے ساتھ دیا وہ سننے کے لائے تھے اللہ تعالیٰ اس فصیرت کا مستحق ہمارے ان تمام اور بہنوں کو بنا دے جو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حق کے لیے تشریف لے گئی نبی میرے صاحب سارے ساتھ رایا ہاتھ سن لے اور تمہارا ساتھ، تمہارے ساتھ، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مانگا کیا ہے امتا سوروپ نوکان سوروپوں کا مشین ری اور صوبہ دن اے آجیو، اگر تم نے اس شر سے ارادہ کیا ہے اور اخلاق کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے میدان میں خراب اللہ تعالیٰ کی رینا اللہ تعالیٰ کی کے دیج سے اگر حج کر کے میدان ہر پات میں آئے ہو تو سن لو لہوکان و سلوبوں کا مشرو ادا دل اس دنیا میں سرگرمی پر کتنے ریس ہیں کوئی بتا نہیں سکتا کہ کتنے ریس ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں نا یہ رمن رمن آپ نے سب ہے لہوکان و سلوبوں کا مشو ادا دل اگر دنیا میں ہر ہر ریڈ اور پورے رمل کے بدلے ایک مسلمان کے گناہ ہو اور بہرے یا سمندر ندی نہیں سمندر کے کھاگوں کے برابر اگر کسی مومن کے گناہے آپ رشا کریں سن لو لوکان سوروپ تم وشو کا بل نہ اگر آیا اجلاس کے ساتھ اگر تیرے گنان دنیا میں ریگستانوں کے رمل کے ریٹ کے برابر ہے یہ اتنے بڑے سمندر ہیں سمندر کے چھاپ کے برابر ہے اتنے سارے گنان خود اگر تے کر کے آیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے ابھی ماہی مل پور نقوم اے خان مسلمان ہو تو میدان عرفات سے ساتھ کو واپس جاؤ اور ہم نے تمہارے سارے گناحوں کی تقرر کو سب کر دیا ہے ہم لاہور میں پھر نبی رہے ساتھ رواتے ہیں حاجی کے گناحوں کو اللہ نے بخش ہی دیا معاف کر دیا اے کر کے اس کے گنا سمندر کے ساتھ کے برابر یا دنیا میں ریگستان کے ریت کے برابر کو اردا شارا نے گنا کی تکر کی کوئی پرواہ نہیں کیا سب کو معاف کر دیا رہی بات اور پذیر پذیر اس طرح دیکھو میرے بھائیو یہ کیا یہ بڑا مکام مرتبہ آپ نے شاید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حالیو افیسو مز پور تم واپس جاؤ سورج ہو گیا وہ کرائم ختم ہو گیا ہے تم واپس جاؤ مز پور رسوم تمہارے سارے گناہوں کی بد فورت اور بخش کر دی گئی ہے صرف تمہاری نہیں صفا تم لہو۔ دنیا میں تھی کے مطابق اگر میدان یا ساتھ میں تم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا اگر فراہم مسلمان میرا بھائی ہے انہیں دان اللہ تعالیٰ اس کے بھی بخش کر دے تو اللہ تعالیٰ بنواتے ہیں تم نے اس کے حق میں سے بارش کر دیا سورج گرو ہونے سے پہلے پہلے اللہ نے اس کے بھی کس طرح کر محسوس کر میرے بھائیوں یہ ارفا کر دبا ہے اسی لیے نبی رہا سب سے زیادہ اس دنیا میں اگر شیتان شریل ہوتا ہے شلیل ہوتا ہے اور فار ہوتا ہے اور شریند ہوتا ہے تو یوم ارفا یوم ارفا سے زیادہ سردار کبھی افسوس نہیں کرتا یوگی عرب سے دانا سرکار کو کبھی دکھ نہیں پہنچتا اور آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے یہ ہے کہ انگلش کا مسلمان سے زندگی بھر پناہ کرواتا رہتا ہے اور جب حج کرنے کے لیے آیا سوچتا ہے کہ اس سے اگر اللہ تعالیٰ نے یوم کو اس نے اپنے ایمان کے تقویٰ کے ساتھ اگر وقوف کیا تو میں نے زندگی بھر اس کے پیچھے پر کر کے اس سے گنا کروایا ہے کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے اچھے گناوں کو معاف کر کے تمہاری ساری محنت رائے گاؤں برباد جائے گی اس لیے ان گھومتا رہتا ہے ٹہلتا رہتا ہے میدان احساس میں اور آپسی کو برگراتا رہتا ہے کہ چلو ان کو فلم کھینچنے میں مشغول کر دو ان کو میدان احساس گھومنے کے اندر مشغول کر دو مقصد یہ ہوتا ہے کہ میدان احساس کے جو فضیلت ہے مفرت اور سب کی وہاں بھی حاجی کی نفرت نہ ہو سکے انگل کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن اگر مرد موہن انگلش کے سارے اور اس کے سارے چاول کو ٹھکرا کر کے مرد محمد ارفات کے میدان میں عبادت قرحان ہر چار ملاحمت کے سامنے رونا گرجانا آج بھی میں مشغول رہتا ہے تو انگلش تبدیل کی بات کر کے دیکھتا رہتا ہے اور سورج گروپ ہونے کے پہلے پہلے جب اللہ تعالیٰ علاق کرتے ہیں فرشتہ تم گواہ رہو یہاں میں بہانے میں اخلاص کے ساتھ جو بھی ہاتھ میں آیا ہے ہم نے زندگی کے تارے پناحوں کو معاف کر دیا ہے اتنا سنتا ہے تو انگلش اپنے چہرے کو پھیرتا ہے حران ہو برباد ہو گیا زندگی میں ہم نے محنت کر کے گناہ کروا تھا اور جہنم کا برکت سے اللہ نے اس کو بھی کر دیا اور ہمارے آنکھوں سے ہماری ساری میں ہم رائے گاؤں برباد چلی گئی اس لیے آپ نے شاید رمایا انگریز کو سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ تکلیف اور ہوتا ہے میرے جو عرفات ہوا کرتا ہے اور ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ انگلیش کو جس سے دکھ پہنچے اس کو زیادہ سے زیادہ کم سمت کو تکلیف دی جائے ایک ہی مخلوق ہے جس کو ستانا اور تنگ کرنا بھی یہ ہے وہ انگلیس ہے انگلیش کو تکلیف پہنچانا کو دینا اور اس کی مخالفت کرنا اور اس کو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین عبادتوں میں شمار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کافیوں کو شیطان کے نقر و سے محفوظ رکھ رہے لیکن ابھی ہم آسان سن لے رہے ہیں شیطان تھوڑا تقریب داخل ہو گیا ہے جو آپ پڑھنے کے لیے آگے ہیں ساتھی اور اصل میں چلے کہیں کہ شیطان پھر غالب آ جائے گا تو اگلے میں تک پھر شیطان ہی کی نہیں ہو اب اگلے صبح تک تو نہیں ہیں شیطان کے مطلب اپنے آپ کو بچاؤ یہ تو ہے میرے بھائیو جو حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور جو حج لینا چاہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی انہوں نے ہر سات بڑا خیر و وقت کمی بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی محروم نہیں کرتے ابھی اس کے اندر آتا ہے نبی سعید السلم کی آواز آپ نے شاپ رمایا تو سے پوچھا گیا یار رسور اللہ کے روزے کیا پتی نہ آپ فرمایا جو انسان دسویں محرم آسوریہ کا روزہ رکھتا ہے ایک برقت ایک سال کے گنا معاف کر دیتے ہیں پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ اچھا یوگ الفا کے بارے میں تو آپ نے شاخ رمایا جو انسان یو دے الفا کا روزہ رکھتا ہے تو میں پھر اس پہ نظر بار عرفے کے روزے کے بارے میں کیا پوچھتے ہو جو لوگ حج میں نہیں گئے ہیں اگر وہ سب کے دل کے ساتھ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ ایک یوم عرصہ کے روزے کی برکت ہے ان کے دو سال کے دن ہم آف کر دیتے ہیں ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ یوم عرصہ کی سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی برکت اور کیا ہو اللہ نے گنا کرنے سے پہلے ہی پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر رکھا ہے یہ بڑی خوش نصیبی ہے اس امت کے مسلمانوں کی اور ہمارے بہن دن بھائیوں مسلمانوں کی اس لیے میرے بھائیوں جو حج میں نہیں گئے ہیں انہیں ہرفا کا روکا رکھنا چاہیے اور وہ روز ایک ازرلہ براہی اور لاپردائی کو چھوڑنے کی کوشش نہ کی جائے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نیک بنائی سارے بنائی اور ایک بات اور بتائے اللہ عظ ہم نے ارفا سو کہ جو بھی ہم نے مزید سنی چاہے آتی ہو جاتے ہیں یہ سب کس کے لیے ہے کیا ہر مسلمان کے لیے ہر مسلمان کے لیے نہیں یہ جتنے ساتھی سن رہے ہیں سب کے لیے نہیں ہے اور جتنے حج میں گئے ہیں اس کے لیے بھی نہیں کس کے لیے ہے امام احمد بن پر رحم اللہ علیہ نقل کرتے ہیں بہت ضروری ہے یہ حدیث کا سن لینا حضرت ابلابین عباس اللہ, اللہ تارہ نما کہتے ہیں نبی رہے اونٹنی پر سوار سے ہمارے بھائی فطر بین عباس آپ کے رفیق سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اچانک ارفات کے میدان میں ایک نوجوان عورت اس کو کچھ مسئلہ پوچھنا تھا نبی رہی کے سامنے آ گئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی حضرات سے مسئلہ پوچھ رہی ہے آپ کے پیچھے وہ کے کچا داد بھائی عباس بیٹھے ہی تھے سیتا نے ان کو اور یہ اپنی ساح کو جمایا اور چند کر کے دیکھنے لگے اور جب انہوں نے دیکھنا شروع کیا تو وہ بھی دیکھنے لگی نبی علیہ السلام نے فوربین کے طرف سے پکڑا اور کمار دیا جب کمار بھی ابھی طرف ہو گیا تو جب بات کے بارے میں سوچا اب کو ہو شاید ہوگا اس لیے تھوڑی دیر میں اپنا دست مبارک اٹھا دیا ان کے سر سے جیسے ہم ہاں گھنٹہ دست مبارک اٹھایا پھر انہوں نے سمور کر کے اس حالت کو دیکھنا شروع کر دیا پھر کبھی ہندوستان نے پکڑ کے ان کے سر کو گھمایا تین مرتبہ اس طرح سے جب وہ دیکھنے لگتے رسول ان کے سر کو پکڑ کے گھما تھی آپ نے دیکھا تین مرتبہ اس کے سر کو پکڑ کے گھما دیتا ہوں لیکن اس کے باوجود جب میں چھوڑتا ہوں تو فوراً اس عورت کو دیکھنے لگتے ہیں اللہ ابا ہو سر تیر سنبھالا اے فتح یاد رکھو اور اے اللہ کے مندر تو بھی یاد رکھ اور سیاحت تک آنے والے ہاتھوں یاد رکھو نو یہ جو میں عرفہ ہے اس کی بڑی تضیرت ہے آدمیوں کے زندگی بھر کے گنا ہوتے ہیں غیر آدمیوں نے اگر کون رکھا تو ہاتھ کے گنا ان کے پاس ہوتے ہیں لیکن سب ہاتھ رہو آج کا یہ ہے جو اپنے آپ اپنے کام اپنے زمان کی حفاظت کرے گا اس کی نفرت کی جاتی ہے اور جنہوں نے اپنے سمان کی حفاظت نہ کیا اس کی نفرت اور نہیں کی جاتی اللہ تعالیٰ عمر کی توفیق نسل فرمائے ٹھاکروں کو لہٰذا اللہ ہم کو بھی ماضو ہوئے الحمدللہ الحمد للہ وقفا وسلام تیوم عرفہ جس طرح سے ابھی آپ نے سنا مغفرت، بخش چانم سے آزادی کا بڑا مبارک دن ہے ایسے ہی تاریخی اعتبار سے ہمارے لیے بڑا بڑی اہمیت والا دن بڑا مت دن ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے الحمدللہ کہ جو انہیں ارفا ہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے پیر اسلام کو مکمل کیا ہے حرفات کے میدان سے جنے کا دن ہے میدان عرفہ ہے ہر ہے اس سارے مقدس جام میں کیونکہ تمام حرکتوں کے باوجود ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آجنا دی تھی الرجما تو الکم دین اقم واسم تو علیم نحمتی ورزی تو رقم اے احمدانو اس مہندا خانہ نے ڈائریکٹ مسلمانوں سے خطاب کیا ہے اے ام اکمل کو رقم آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے وہ اصم تو مبین اور ہم نے اپنے انعامات کی تکمیل کر دیے وہ ربیب الاسلام رقم اور ہم نے تمہارے لیے جو تین پسند کیا وہ دین ہے اسلام ہے اگر اس میں کچھ ہٹایا جائے گا نہ اس میں کچھ بہایا جائے گا ایک تو یہ ہے بڑی تاریخی چیز نمبر دو اللہ اکبر یہی یوم عرصہ ہے کہ جتنے نبی علیہ ابحثرات کا ہمیں دنیا چاہیے تمام انجار کے سامنے حساب کیا تھا اور انسانیت کا ہے انسانیت کی حفاظت اور انسانیت کے خیال رکھنے کا حکم دیا تھا ہمارے پرواز ہے لوگ آج یون عربان حرام علیکم کب یون تمہارا فی سرد کمہارا وہ فری شہر تمہارا نا رکھو یہ سرد عرام ہے یہ عرفان کا میدان ہے یہ حرمت والا مشینہ ہے حج کے اضام میں ہو اور تم لوگ حالت احرام میں ہو مہینہ بھی حرمت والا ہے جمیل بھی حرمت والی ہے اور حالت احرام میں تم لوگ ہو آج اس سرزمین پر, پر اس مقدس مقام پر اس مقدس خبر کی حالت میں اور اس مقدس شہر اور مہینے میں جس طرح سے اے دوسرے مدد پس اوپر ایک مسلمان بھائی کی جان اس کا مر اس کی عزت اللہ نے تم پر حرام کرار دیا ہے ایسے ہی دنیا میں جہاں بھی رہو گے کوئی بھی کوئی بھی جگہ کوئی بھی مقام ہو اللہ رب ری نے تم پر حرام کرار دیا ہے کہ کبھی اپنے فوب کی چار کو نقصان پہنچاؤ یا موبی کے پانچ سو نقصان پہنچاؤ یا بوبل کی بے کرو اللہ نے قیامت تک کے لیے پر حرام کرار دے دیا ہے جس طرح سے حالت حرام دن آج کی حالت میں میدان ارفاس میں ایک سلمان کو پورا بھا کہنا بے حد مدی کرنا اس کا مان لینا یا اس کی جان کو نقصان پہنچا رہا تھا مبت کے لیے اللہ نے اسی طرح سے آرام کرا لیا ہے آپ نے کا پاس کیا اور سرا کو چار کو دیا یہاں جو لوگ موجود ہیں اور یہاں سے جانے کے بعد میرا لے پیڑ ہاں. ان لوگوں کو پہنچا دے جو یہاں آٹو دودھ نہیں ہے ہر زبان بھی اچھا اور کما تارا پرارتھنا تو میرے بھائیو یہ یوم تاریخی کمان سے تھی ہمارے لیے بہت ہی خیر و برکت کا مقام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی برکت سے سرفراز فرما ہمارے کو بھائی حد کرنے کے لیے گئے ہیں اے ان کے مناہوں کی مفت اور مشکل فرمائی فی الحال عالمین جو بیمار ہوں شفا کلیہ فرما جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشان بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے فی الحال ہمارے اس ملک کے گزرے ہوئے ذمے دار ایسے گزر چکے ہیں شیخ ہوں سیخ مقصوب ہو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے فرمائے اور جنت حیر ان کی مفرت کرے اور اللہ رب العاد ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور ان کی قدروں کو نوروں سے بھر دے اور ان کے پاس جو آنے والے ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے وہی کام وہی عمل کرنے کی توفیق دے جو مسلمان کے لیے امت کے لیے ملک کے لیے دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا سبب ہو اور ہر ایسے چیز کے ساتھ تعالیٰ ان کو محبوب رکھے جو مسلمان کو امت کو ملک کو نقصان پہنچانے والی ہو ایسے آباد اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھے اور دنیا میں ہم جہاں ہیں اللہ تعالیٰ امن و امانسی فرمائے اور دنیا کے تمام مسلم ممالک کو اللہ تعالیٰ جنگ و جدار حتاث سے محبوب کر اللہ تعالیٰ تمام مسلم ممالک کو امن و عطا فرما اللہ فرد المؤمنين والمؤمناء والمسلمين, والمسلمين والمسلماء إباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالأدل والإحسان وإيتاء للقربة وينحاء بالبهشاء والمنكر والبكي يعدكم لعلكم تذكرون وذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ونذكر الله تعالى أكبر